اس سے وہ نتائج نکال کر اور وہ ذہن سازی کریں طلبہ کی جو سیرت سے ہونی چاہیے uh, استاد تو, کے سامنے تو آپ کوئی بھی کانٹینٹ رکھ دیں اگر وہ واقعی استاد ہے اور واقعی اس کو پتا ہے کہ اس نے اس سے کیا پیغام دینا ہے اس نے کیا ذہن بنانا ہے تب تو اس سے فائدہ ہوتا ورنہ وہ اسی نصاب سے اور اسی کتاب سے جو اس کے سامنے رکھی ہے اسے سے بعض اوقات وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس سے اس کا نہ پڑھانا بہتر ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھنے کے بعد مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان اساتذہ سے ہی اگر دین پڑھنا ہے تو اس سے نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے اگر انسان کو غلط پڑھایا جا رہا ہے اور غلط ذہن سازی ہو رہی ہے جس سے اس کے ذہن میں شگوک و شبات پیدا ہو رہے اس کے اندر کنفیوژنس پیدا ہو رہی ہیں اس, پیدا رہی ہے, اس کو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں تاریخ اسلام پر سے اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے مقدس شخصیات پاکیزہ شخصیات کے اوپر اس کو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے تو وہ سیدھا سادھا مومن زیادہ بہتر ہے جو جانتا کچھ نہیں ہے بس یہ اس کا ایمان ہے کہ جیسے کسی ان پڑھ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کہاں کہتی تھی قرآن کی سطروں کے اوپر انگلیاں پھیر, پھیر پھیر کر کے بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور درست کہا ہے اگرچہ وہ جانتی نہیں تھی کہ لکھا ہوا کیا ہے تو تاریخ اسلام میں یہ فتح مکہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم ترین دن ہے جس کو ہمیں اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جلشان کی مدد نصرت تائید اور اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا اظہار ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پان سا کتنی جلدی پلٹتے ہیں اور کس طرح پلٹتے ہیں دنیا میں جو لوگ غالب نظر آتے ہیں جب انسان قدرت کی شرائط پوری کر دے تو غالب کیسے مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب کیسے غالب ہوتے ہیں بظاہر وطن چھوڑنے والے ہجرت کرنے والے کیسے فاتح بن کر اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں اور اس وطن کے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے کیسے سر نگو ہوتے ہیں اور کیسے ان کے سر اللہ پاک غرور کے سروں کو کیسے نیچا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں سنن الہیہ ہیں کائنات میں پھیلی گئی ہیں آج بھی یہی اصول ہے اللہ پاک کے قوموں کے لیے اور بس اس کے لیے شرائط وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے جو امبیا نے علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ یہ پانچ اسی دن پلٹ دیتے جس دن آپ ہجرت فرما رہے تھے ابو جہل کو اللہ پاک شل کر دیتے اور باقی جتنے سارے ابو لہب اور اور جتنے لوگ تنگ کرنے والے تھے ان کو جو ہے وہ نمونۂ عبرت بنا دیتے یہ سارے کام ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی تو ایک کن کے ساتھ ہو سکتے تھے ایسا نہیں ہوا آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت بھی اسی طرح جیسے کہ دنیا میں کوئی انسان ہجرت کرتا ہے خاموشی سے چھپ کر آپ نکلے تیاری اس کی پہلے سے کی گئی تین راتوں تک آپ غار کے اندر روپوش رہے پڑ چکے آپ لوگ یہ سارا پھر رستہ بدلا اور جس میں نے کہا تھا وہ نقشے یہاں پر ڈسپلے نہیں ہو سکتے ورنہ آپ کے سامنے میں رکھتا کہ آپ نے عام رستہ کون سا تھا ہجرت کا آج وہ سارا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ نقشوں کے اندر سیرتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے وہ رستہ چھوڑ کے کون سا رستہ اختیار کیا کیوں اختیار کیا پھر کیسے آپ وہاں پر پہنچے رستے میں کیسے وہ لوگ آ جو آپ کو تلاش کر رہے تھے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے پھر بدر ہوا احد ہوا خندق ہوا یہ سارا فتح مکہ سے پہلے پھر آپ کے دعوتی خطوط کا جانا آپ کی طرف سے دعوت کے عمل کو مختلف بادشاہوں کو دنیا کی قوتوں کو ادھر سے صحابہ کی تربیت جاری ہے یہ سب وہ قدرت کا وہ نظام ہے اللہ جل شعلوں کی وہ سنتیں ہیں جس کو انبیاء علیہم اصلاۃ وسلام پورا کرتے ہیں اور اس لیے پورا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس چیز کے ساتھ کس چیز کے نتیجے کو جوڑا ہو کیسے کیا جائے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا ہمیں چونکہ یہ ترتیب نہیں معلوم اس لیے ہم امیدیں توقعات رکھتے ہیں اور نتائج ہمیں نہیں ملتے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا تو یہ آٹھ ہجری ہے اور رمضان المبارک ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جب سلح ادیبیہ ہو گیا دو سال پہلے چھ ہجری کے اندر اور اس صلح حدیبیہ کے اندر یہ طے ہو گیا کہ اگلے دس سال تک جنگ نہیں ہوگی تو پھر یہ دو سال کے بعد فتح مکہ کی جنگ کیسے آ گئی اور کس نے اس معاہدے کو توڑا اور کیسے توڑا تو صلح حدیبیہ کی شرائط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شق معاہدے کی یہ بھی تھی کہ یہ معاہدہ تو ہے قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان البتہ وہ لوگ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ قریشی ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ ان دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں گے اپنا دوستانہ یا جس کو حلیف ہونا کہتے ہیں وہ اس کے حلیف ہو جائیں گے تو اس پر دو قبائل نے جن میں سے ایک کا نام بنو بکر تھا اور ایک کا نام بنو خزاد دونوں مکم کرمہ میں رہتے تھے اس پاس ان میں سے بنو بکر نے شروع سے قریش کے حلیف چلے آ رہے تھے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے اور جو بنو خزاعات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے اب ایسا ہوا کہ اچھا ان دونوں قبائل کے اندر کچھ پرانی ان بن بھی آ رہی تھی تو بنو بکر میں سے ایک شخص نے جس کا نام نوفل تھا اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بنو خزا کے کچھ لوگوں پر جو ایک چشمے کے اوپر سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے رات کو پہنچ رہے تھے حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا قریش میں سے صفوان ابن امیہ جو بیٹے تھے امیہ ابن خلف کے بعد مسلمان ہوئے شیبہ بن عثمان جو عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ وہی شعبہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے پاس تھی آپ نے بھی نام سنا ہوگا وہ خاندان آج بھی بلو شیبہ کے ہے شیبی خاندان کہلاتا ہے شیبی یہی شعبہ کے اولاد وسلم اور حویطب تھے ان لوگوں نے یعنی جو قریشی سردار تھے انہوں نے اس شبخون میں اس حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا ان کی پوشیدہ مدد کی اور پھر ان کو ہتھیار بھی دیے ان کو لڑنے کے لیے چیزیں بھی دی یہ لوگ جو جب انہوں نے حملہ کیا تو خزاں خزا کے لوگ مکہ میں ایک شخص ہیں بدین بن ورقہ اور وہ ان کے سردار بھی تھے بنو خزاں کے یہ صلیح دیویہ میں بھی آئے تھے صلہح کرنے کے لیے بیچ میں تو بدیل کے گھر میں گھس گئے لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے قریش کے لوگ بھی اور بلو بکر کے لوگ بھی بدیل کے گھر میں بھی گھس کر بھی انہوں نے اس کو مارا اور یہ اس اس کے اوپر اب یہ تو اصولاً تو معاہدہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ حملہ ہو گیا معاہدے میں طے تھا کہ دونوں کے فریقین کے حلیفوں کو بھی وہی کا وہی تحفظ حاصل ہوگا جو فریقین کو حاصل ہے اس لیے حلیف پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ طے بات دی تو جب صبح ہوئی تو قریش سمجھ گئے کہ ہم نے عہد شکنی کی اور یہ بھی وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیفوں کو یوں چھوڑیں گے نہیں جب ان کو اطلاع ملے گی تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا خود ہی کہنے لگے ایک دوسرے سے تو ادھر بنو خزاں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ان کے اوپر حملہ ہوا ان کے لوگ قتل ہوئے ان کے سردار اور کچھ اور لوگ یہ ایک وفد لے کر اپنا بنو خزا کا مدینہ منورہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو آپ کے پاس آئے آپ اس وقت مس نبی میں تشریف فرماتے یہ وفد آیا اور چالیس لوگوں کا وفد بنو خزا کا اور جیسے کہ عربوں کا دستور تھا انہوں نے اپنی بات اپنا مقدمہ عربی اشعار کے اندر پیش کیا رب انی ناشد المحمد کہا کہ اے اللہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عہد یاد دلانے کے لیے آیا خزائی سردار نے کہا حلف و و ابی جو ہمارے با اصل میں اس سے پہلے یقبلوخا جناب مطلب کے زمانے سے ان کے حلیف چلے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تو کہا کہ میں ان کو حلف یاد دلانے کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد کافی سارے لمبے اشعار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا جو اب آئے ہیں میرے پاس مظلوم جو ہمارے حلیف ہیں تو پھر آسمانوں سے میری مدد بھی نہیں ہوگی حالانکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن معاہدے کے شریک صرف معاہدے والے کہا کہ میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری مدد بھی نہیں کی جائے گی ادھر یہ لوگ اپنی بات کی اور آپ نے طے کر لیا کہ اب ان کی مدد ہوگی ادھر قریش کو یہ خیال آیا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے تو کیا کیا جائے ان کے ہاں بھی مشورہ شروع ہوا اس بات کے اوپر آپ نے پھر یہ کیا کہ یہ پوچھا آنے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حملہ تمہارے اوپر ہوا یہ سارے بنو بکر نے مل کر کیا کہ ان کے کچھ افراد نے کیا ان کا نہیں کچھ افراد نے کیا نوفل کا نام لیا اور کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے ان لوگوں نے کیا تو آپ نے پھر ایک کاسد قریش والوں کے پاس روانہ کیا آپ نے ان کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے مکہ کے اندر مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اس کو اس واقعے کو تم لوگ اون کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کی ذمہ داری لیتے ہو یا نہیں لیتے تو آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر یہ قبائل کا نہ بنو بکر کا اور نہ قریش کا یہ کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں تھا چند افراد کی طرف سے تھا تو پھر یہ ہے کہ مختولین کی دیت خزا کو دے دی جا. جتنے لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں ان کی دید دے یا جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے جس گروپ نے قریش اور بنو بکر دونوں ان سے لاتعلقی کا اعلان کرے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم جانے اور وہ گروپ جانے جس جسے یہ حملہ کیا ہے اور جس نے یہ خاص کام کیا اور تیسرا اگر تم دونوں یہ کام نہیں کرتے تو پھر صلح ہدیبیا کے ختم ہونے کا اعلان کر قریش صاحب نے اگر تم لوگ مقتولین کی دید دینے پر بھی راضی نہیں ہو حملہ آور قاتلوں سے برأۃ اور دستبرداری پر بھی تیار نہیں ہو تو پھر صلح حدیبیہ کے فسخ کا ختم ہونے کا کینسل ہو جانے کا اعلان کر دو تو جب یہ کاصد پہنچا اور قریش کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین نکات رکھے جو انتہائی بر انصاف اور حق تو قریش نے ایک بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں کہا کہ نہ دیت دیں گے اور نہ ان لوگوں سے برعت کا اعلان کریں گے جنہوں نے قتل کیا اور اگر حدیبیہ کو ختم کرنے کی بات ہے بے شک ختم کرتے ہیں صلی حدیبیہ کے معاہدے کو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اس پہ راضی ہیں کہ سلیہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو جائے قاصد نے کہا ٹھیک <تصفح> ہے پیغام لے کر آیا تو واپس روانہ ہوگا جیسے ہی روانہ ہوا قریش کے لوگ دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ایکشن لیں گے وہ بڑا سخت ہوگا انہوں نے کہا کیا, کیا جائے کسی نے کہا کہ صلی ادیبیہ کا فسخ ہمارے حق میں نہیں ہے بالکل کسی طرح سے اس معاہدے کو دوبارہ جوڑا جائے ہم نے تو اعلان کر دیا ٹوٹنے کا تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا رضی اللہ عنہ ہم حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عن کا ذکر جب کرتے ہیں سیرت کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہوتا ہے اصل میں ان کا جو کردار اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسے ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے لیکن جو بھی صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے ہوں تو چاہے ان کے ایمان لانے سے پہلے کے زمانے کا تذکرہ بھی کیا جائے تب بھی اس کے اندر ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ رضی اللہ عن و رضو میں داخل ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد تو حضرت ابو سفیان ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے دفعہ مکہ بری ایمان لائے ہیں ان کو بھیجا گیا وہ جب آئے تو وہی کا وہی واقعہ ہوا جو بدل میں آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا بدیل وہ جو خزا کے سردار تھے جو ان چالیس لوگوں میں جو ساتھ آئے تھے جو وفد آیا تھا اس وفد سے ملاقات ہو گئی ابو سفیان کی رستے کے یہ واپس جا رہے تھے مکہ کی طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لا رہا آ رہے ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا کر اور جنگ پر اکسا کر آ رہے ہوں گے تو وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آنے والوں سے بدیل سے کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ ہم یہیں قریب سے یہ پچھلی بستیوں میں گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے جو روانہ ہو گئے تو وہ سفیان نے ان کے اونٹ جو وہاں سے گزرے تو ان کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں تو ایک مینگنی اٹھا کر توڑی اور اس میں سے جو کھجور کے گٹھری نکلی اس کھجور کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو یسرب سے آ رہے کیونکہ ان کے کھجوروں نے مدینہ کی کھجور کھائی ان کے ان کے اونٹوں نے مدینہ کی کھجور کھائی ہوئی تو یہی انہوں نے کے بدر کے اندر بھی پہچانا تھا اسی ذریعے سے یہ ایک اس زمانے کی کا ایک ترتیب تھی ایک طریقہ تھا تو یہ پہنچے مدینہ پہنچے ابو سفیان مدینہ پہنچ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس کے مہمان بنے یہ مدینہ پہنچ کر اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے جو ان کی بیٹی تھی اور رضوع کے نکام میں تھی ان کے باپ کو دیکھا بیٹی نے اور خدا جانے کتنی مدت کے بعد دیکھا ہوگا تو خوش تو ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ اس گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ایک ہی تھی اور وہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا بچھاوا تھا گھر کے اندر چھوٹے سوچ رہے ہوتے تھے ماد العمین کے تو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے حضور کا بستر لپیٹ دیا ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی میرے مجھے بجائے اس کے کہ باپ کے بستر بچھا دیا جائے بستر لپیٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا مجھے ابو سفیان نے عجیب سوال کیا تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں تو حضور کے بستر کے اوپر کسی مشرک کو میں کیسے بٹھا سکتی تو ناراض ہوئے ان سے کہا کہ تو تو میرے گھر سے نکلنے کے بعد شر میں وہتلا ہو گئی ہے میرے گھر تو ٹھیک ٹھاک تھی اب تو تو شر میں وبتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی اور محبیبہ نے کہا اور کہا کہ ابا مجھے تعجب ہے اس بات پر مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ان بتوں کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے سامنے آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ مجھے اس پہ حیرت ہے خیر یہ وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسی البی میں تشریف فرما فرماتے مسی البی آئے اور آپ سے کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں اور جس صلاح ہدیبیہ خدیبیہ کے صلح کے جس معاہدے کو ہم نے توڑ دیا میں اس کی تجدید کے لیے آیا اس کو رینیو کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی اختیار فرمائی اچھا جو صحابہ میں جو حیرارکی تھی نا جو ترتیب تھی افضلیت کی ان نظرات یعنی ان کو بھی اس وقت جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معلوم تھی وہ اور ہر ہر موقع پر معلوم تھی دیکھیں عہد کے موقع پر جب یہ خبر اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں اور آپ کے رفقاء شہید ہوئے ہیں اور جب آپ عہد کے اندر اس غار کے اندر چلے گئے تھے اور ابو اسفیان جو قیادت کر رہے تھے قریش کے لشکر کی عہد کے اندر وہ اس غار کے اوپر آئے اور انہوں نے پہلی آواز یہ لگائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ سے کا خاموش ہو جواب اس نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کیا ابو بکر موجود ہے آپ نے کہا جواب نہ دو اس نے پھر کہا کیا عمر موجود ہے یہ ترتیب ان لوگوں کو بھی معلوم تھی کہ یہ ہے ترتیب ان کیا یہاں پر بھی آ کر ابو سفیان نے حضور کے پاس گئے حضور نے جواب نہیں دیا حضور کے پاس سے اٹھ کے سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ادوبک کے پاس گئے ان سے جا کر کہا کہ میں آیا ہوں اس معاہدے کی تجدید کے لیے تو ادب نے کہا کہ جب حضور نے کیا کہا تو میں کہا کہ حضور نے جواب نہیں دیا کہا جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے وہاں سے اٹھے اور ابو سفیان سیدھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان سے آ کر کہا کہ سفارش کی تو عمر کا تو اپنا ایک انداز عدمر نے کہا کہ تو سفارش کی بات کرتا ہے اگر تجھے یہاں امن حاصل نہ ہوتا تو میں تو تجھے تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا مکن کر یہ تو امن کے اندر ہے اور میں مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں جا کے تم لوگوں کے لیے سفارش کروں گا خیر وہاں سے فوراً اٹھے قبل اس سے کہ حالات مزید خراب ہو اور سیدھے گئے حضرت علی مرتضی کے پاس ان سے کہا کہ اس وقت حضرت علی کے پاس حفاظت وظہرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور سیدنا حسن چھوٹے سے بچے تھے اگر یہ آٹھ ہجری ہے اور حسن کی پیدائش ہے تین ہجری کی حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہوگی پانچ سال تو پانچ سال کا کہ سعیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ حضالی سے کہا کہ آپ کے ساتھ تو ہماری قرابت ہے اور آپ جو ہیں وہ میں اس موقع پر اس قرابت کے رشتے کا واسطہ دیتا ہوں اور ایک سخت ضرورت کے ساتھ وجہ سے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ناکام واپس جاؤں تو مجھے بتائیں کہ کیا کروں میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کریں تو حت علی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ارادہ کر لیا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ارادے کو بدلوا سکے اب تو مطلب وہی ہوگا جو آپ نے طے کر لیا تو مصفیان نے کہا کہ میں ایک اور تجویز دیتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ حسن پانچ سال کا بچہ یہ کھڑا ہو جائے مس ندی کے اندر اور یہ آواز لگا دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی ہے تو حفاظمت الظہرہ سے کہا کہ فاطمہ اگر تیرے بیٹے نے یہ آواز لگا دی تو یہ مکہ اور مدینہ کا مشترک سردار بن جائے گا ہمیشہ کے لیے ہم سب اس کی سرداری کو مان جائیں گے تو فاطمہ تو الظہرہ نے کہا کہ بول تو بچہ چھوٹا ہے دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف یہ کیسے آواز لگا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی لو تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہا چلے علی سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ تو دیں میں کیا کروں اس ساری سر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عن کو جو مشکل کشا یا حاجت روا کہا جاتا تھا بعض کتابوں میں کہیں گے تو اس سے مراد یہ مشکل کشائی ہوتی تھی یعنی کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے کوئی مشورہ چاہیے کسی کو کوئی پریشانی درپیش ہے بندہ اس میں پوچھتا ہے کسی انسان سے تو آپ بڑے انتہائی سمجھدار اور انتہائی اقل مند اور بہت درست مشورہ دینے والے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ وہ والے مشکل کچھ آئی ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جس جس جو, جو مانگتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی انسانوں کی وہ مشکلات حل نہیں کر سکتا جو جو اللہ ج شالو کے دائرۂ اختیار میں ہاں باقی جس ہم کے آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل ہے آپ اس کو حل کر دیں تو وہ ظاہر ہے اسباب کے درجے میں مراد ہوتی ہے ما ماتحتل اسباب مراد ہوتی ہے ما فوق الاسباب مراد نہیں ہوتی وہ صرف ما فوق الاسباب مدد صرف اور صرف اللہ جن شالو کی ذات کر سکتی تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے کیا کروں میں تو آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ مشورہ میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں کہ تم چلے جاؤ مصن نبوی اور کہو کہ میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو پھر سے قائم کرنے کا پھر سے طے کرنے کا اعلان کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں اس کی اور پھر تم چلے جاؤ دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تو امر صفیان نے کہا چلے ایسے باخری اور کوئی صورت نہیں رہ گئی ایسے کر لیتے ہیں تو آئے اور مسی نبوی میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہدیبیہ کے معاہدے کو دوبارہ سے قائم کرنے کا اور اس کی صلاح کی مدت کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا اور چلے گئے تو معاہدے تو یک طرفہ نہیں ہوتے ایک طرف سے تو نہیں ہوتے اور جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا آپ نے فرمایا تیاری کرو اور یہ نہیں بتایا کہ ارادہ کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مقاصد کو کے اندر اللہ پاک کی مدد حاصل کرو ارادوں کو چھپانے کے ساتھ یعنی اپنا ہر ارادہ اپنی ہر چیز کو وقت سے پہلے اس کو افشانہ کیا جائے تو آپ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ اپنے آلاتے ہر بزرگ ٹھیک کرو تلواریں صحیح کرو لیزیں اٹھا لو زرحے ٹھیک کر لو جو زمانے کا سامان ہوتا تھا گھوڑے اونٹ جانور تیار کر لو اور کہا آس پاس کے قبائل کے اندر بھی آپ نے پیغامات بھیجوا دیے کہ وہ بھی اپنی تیاری کر لیں وہ سارے دلو اچھا یہ سارا ہوا اس میں ایک اور بیچ میں ایک واقعہ ہے جو عام طور پر وہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے سیرت کے اندر کیسے کیسی بازوں کا صورتحال پیش آ جاتی ایک صحابی تھے اور انہوں نے اس دوران ایک خط ایک عورت کو دے کے روانہ کر دیا مکہ والوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جب یہ خط اس عورت کو دے کے انہوں نے روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے اطلاع ہو کہ خاتون ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے آپ نے حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد ان تین کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ فلانی جگہ پر آپ نے جگہ متعین کی آپ نے کہا وہ فلانی جگہ پر ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے جو کہ حضرت ہاطب نے لکھا ہے اور وہ لے کر مشکین مکہ کے پاس جا رہی ہے روزہ خاخ خاص جگہ کا نام متعین کیا کہ اس جگہ پر تم لوگوں کو عورت ملے گی تو یہ لوگ جب گئے تو اس عورت بڑی کوئی ضرور سے زیادہ کانفیڈنٹ قسم کی عورت تھی اس نے کہا جی میری تلاشی لے لیں میرے پاس کوئی خط نہیں تو انہوں نے جو اس کی اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے جو دیکھا تو اس کے پاس خط نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی کسی صورت کے انہوں نے بتایا جگہ اور یہ اور وہ خط ہے تو اس عورت سے کہا کہ تو خط دے دے خط تیرے پاس لازمن ہے ورنہ اگر ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو وہ خط نکالیں گے ہمارے پاس کیونکہ خط تیرے پاس ضرور ہے میں حضور نے بتایا جب نے یہ سنا تو اس نے اپنے بالوں کو اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دی تھی وہ اسے سر کے اندر بالوں کے اندر رکھا تھا جس کی طرف عام طور پر انسان کا خیال نہیں جاتا تو وہ خط لے کر آ گئے اور حضور کو لا کے دے دیا کہ جی یہ خط ہے اس عورت کے پاس تھا حضور نے حضرت حاطر کو بلایا اس سے آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بد گمانیوں بد زبانیوں اور شاید میرے خیال ہے اس بیچارے سے کوئی اس کی رائے ہی نہ لے اب اور کیا چاہیے باقاعدہ ان کے نام نیچے نام لکھا بھائی جنہوں نے خط لکھا اور حضور کو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ خط ایک مدینہ سے ایک صحابی نے بھیجا مکہ والوں کے نام تو حضور نے ان کو بلایا حضرت ہاتم رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے کہا یہ کیا خط ان کے سامنے رکھ دیا اس نے کہا کیا کہ رسول اللہ انہوں نے فرمایا میرے مواخذے کے اندر یعنی سزا دینے میں یا میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں عجلت نہ فرمائی میں آپ کا غدار نہیں ہوں میری اصل میں قریش میرے حل ویال قریش مکہ کے اندر ہے. میری قریش کے ساتھ کسی قسم کی ایسی رشتہ داری نہیں ہے قرابت نہیں ہے صرف حلیفانہ تعلقات ہیں. تو مجھے اور میرا کوئی وہاں پر حامی و مددگار نہیں ہے اب صرف وہ جو حلیفانہ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے قریش نے میرے بچوں کو حالانکہ میں مدینہ میں ہوں آپ کا ساتھی ہوں لیکن میرے بیوی بچے وہاں پر محفوظ ہیں اسی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں گا تو اس سے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کا فریضہ وہ مزید اچھے طریقے سے انجام دیں گے اگلی صورتحال میں اور یہ میرے دل سے مجھے اس بات کا یقین تھا مجھے اس بات کی پورا آ... یقین تھا اس بات کا کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ قریش چاہے کچھ بھی کر لے وہاں پر ان کو اطلاع مل جائے ان کو خبر مل جائے کچھ بھی ہو جائے چونکہ اللہ کی مدد اور نصط آپ کے ساتھ ہے آپ کے اب لشکر کا وہ سامنا نہیں کر سکتے اب وہ کسی صورت کے اندر بچ کر کہیں پر نہیں جا سکتے اور مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ اس خط لکھنے میں میرا نفع ہے اور اللہ کے رسول کا نقصان کوئی نہیں ہے وہ اللہ کی تائید کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کے آگے کون ٹھہرنے والا ہے کون ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا بخاری شریف کی روایت اور صحابہ کی طرف سے کہا کہ جو صحابہ سن رہے تھے سارے کہا کہ اما آگاہ رہ سارے جن لوگوں نے باسلی بگ اگا رہا ہوں انََقد صدم اس نے سچ کا یہ جو کہنے صحابی یہ سچا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا غدار نہیں اس کو یہ پتہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا اس میں گھر کا معمولی سے فائدہ ہو جائے گا اور اللہ اور رسول کے کو کوئی ذرر اس سے نہیں پہنچ سکتا اس لیے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صنعت دیتے صداقت کیے تو عمر فوراً کھڑے ہو کے کیا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی میں گردر اڑا دوں اس منافق کی جب خط دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قد خط بدر عمر ہاتب بدر میں شریک رہا ہے یعنی بدری صحابی ہے اور اے عمر وما کا تجھے کیا پتہ ہے عمر کہ اللہ جان نے ایسی کوئی نظر رحمت اس کے اوپر بدر کے اندر کر دی ہو کہ یہ مغفوروں میں سے ہو جن کی مغفرت کی جا چکی ان لوگوں میں سے ہی مطلب یہ تھا تو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی اور کہا کہ ہاں اور ثاتی فن حضول نے کہ کیا تمہیں یاد نہیں عمر کہ اللہ پاک بدر سے کہا ہے کہ اب تم لوگ جو مرضی کرو تمہاری ان مغفرت کر دی تو یہ سن کر سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ آپ ہمیں اصول آ گئے اور کہا کہ اللہ ہو رسول ہو عالم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ شریک بدر منافق نہیں ہو سکتا جسے بدر کے اندر شجاعت کے جوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے یہ ایک ان کی اشتہادی غلطی کہلے یا ان کی یا ان کا یہ اتنا پختہ یقین کہلے کہ اس کے باوجود اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو میری اس اطلاع کے بھیج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے لوگوں کی اور اس کے اس کی لازمت ہوگی تو یہ ایک درمیان میں واقع پیش آیا اس کے بعد صحابہ کی تیاری شروع ہوئی اور مدینہ منورہ سے Uh, ربزان کے اندر آٹھ ہجلی کوئی لشکر نکلا انشاءاللہ شاء تفصیلات اگلے جوے پر باخود عمل الحمد الرحمۃ اللہ